جہاز وا جہال نے بھی رسال صاحب سراج السلام علی اللہ وغدوی تبوک در یہ صدقہ تھا پس وہ کہو ند کلی توجہ سراثوی اجائے نہ سب چل جائے سب صح وقتی میں اوکار وکانا درجہ شوق ماتم و عامرزما کی زما ماتم عمل و اعمال کی لگا یہ غدوی تبوک در فکان وہ درجہ سند غزوہ او عمل و زما کی زما پس کی وکانی اجن سن رام نبی کے سند پیش کر یہ سیدھا ما کا پروکر ناو روی ناو کر ناو تا دمالہ سیکھجو ما پنداس سدو بس 18 نبی نے سلامی وری میں کھو دے ششول والے پشاندر وہ والے احضر سنیت ہو حضر باطل و گلزانی قصاص نزیت قالا فہدا اپ ہدا پریز دیا پلاس سبکھوں کی چت پیشکن میں بناد معنی قالا سے کمایا تے کمایا اس سے مرغا لگا دو جسوان میں آپ کرام کا اوچھا ذکر ہونے کی مقصد فاہب کی مہنس طرح آجاراں یام آلو بھارو کی جائچہ اونے مزدور یا کدیشہ مصد دو مقاجد ہے رہاچہ بیانت آجار ضروری دے بیانت آمر ضروری دے بیان, ضروری دے بیان وقت آجار رہے میں بیانت آمد اب بیانت کی انتائی جارت سیدک اندار واقعہ دو مصار اسلام دو شیورے سابدی کردے ادین ام آدمی کی جواز میں خورت آرہاں اندوری دواناں کہا الام <سؤال> استاد یہ سامان <سؤال> ہے جان تا کر مت روا وہ سے بڑا <سؤال> سے بڑے عمل <سؤال> متارف ہے صحیح ضرورت شادمون شیطان کو الان کا قدم کو لیے ان کو ساتھ ملوا ابا چری مہار جی وہ مہ رخدد تدی اندالی گڑ کے جے کد راجش پیدا دبن مہرمانی کا خون سے ہی گفر کی خدمت ززور لذوجا بابا مارون جی نیکی شالیدہ اذا صاد راجی رن ترجی نے سے منذر علی یقیمہ بکینہ مارے میں جو جامل دے متائن نے نے چلا جا اگر پرز تو نشو یا خپل مقار کو مور تائن دام ذرری نے اذا دے کی مسد طالب دام دا سب اپ کی تعین دا جو فدی کے میاں متین دامر اذا صاد راجی رن ترجی اور سالی کوئی عمل بتائن بان الکہ جمعی دامان یہ <سؤال> احایتاً یورید وہ اینکانا چھے قریب ورید ہوتا انتاعین دامل لکفو دیوار چھے دا دیوار دے قرآنی کی دارا رجن وہ دمرا بانے وہ وجل دو مسائل اسلام قول لگ تخص کاری اجراء لو شید لگ تخص کاری اجراء او شاید من قبرنا چھے درنے چھے بلان کر رہے وہ وزاستہ چھے اس تجارہ فاہمار متعین اب دو اندازہ جائز انہیں وہی بھی اسلام اور <سؤال> دیوارمت مزری دیوار نے شامل کرا مسائل مقصد راجی منا کرتے اور منا کرتے مقصد بیاں جواب او تائم داجل داگر اکارا دا او جواب تائم داجل او دیوارت رجی محلاصا و حمداد دیم دیوارت دیو میں اشارہ دا پا دیمکت دوارت رجی مطین کی یہ کو اجارکی ذرین اللہ چخام اخا وقت اکر رجوی کہ عمد لکل الیومی اچھلے وقت نسب النحاب انجازتی کی بیکاولی او کاخری این اللہ اچھلیس پر نحاب پر ان جواب سرے مت ہے یہ ترجمہ ہے اعلان اس بن نہار بے مترجمہ اعلان صلاۃ الابر ان قلت یہ وقت دامن تیر سی سم دس منزر نور منزر تو قال یہ اخر طرف میں نے بھی کہا سم دس اشارہ دی طرف تا اعلان اس بن نہار و مقدار کے صلاۃ و تیس جور کہ او کہو اخر وتر جو ہو تو مقدار کے فارس دامن نام نے ادا تو دامن سم دس کو جوز مقدار تب اور سنیما اور اس مزدریوا بقار وقت مارو عمل اور یشین اسبلت مجلون پر بقادی اگر چرمہ کر کے سبب دیوایت گن دی سمو راج انجی داوی دیرا دیو یا دنا کلام نہ یاری نہ تکنا حدا تنا احمد انا یوانار نیو مارن نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدیر کے ذا تقدیر ضروری دے دو تشبیل ہمارے میں مصرکم مان نبی یکم مصر کتابین مان نبی یهم یه ستانس میں سات سات پیغام برنا دار کتاب میں سات سات پیغام برنا کمسر دے و جنرک مشابی کم تیو دے اجیر اپل دے مستاجیر یکو مشباکم دے شیئین یو امت و بلکیغام بر مرکب بل مرکب نہ مرکب بل مرکبی یاد ستن ستم انتظار اگر تو نہیں وہ ایک پر وقت ہمارا ساو بس اکڑا سمہ کاری نیس پر نحار پوری سمہ کارا میاں میں بے اعلان کم سائی سوز جامرن کی زمارہ خالتے ہیں پر نحار سرہت آسل پوری یہ اکی رات باریں عمر شنو کن سوالاویں جیدی میں دو وقت مسار دا سید سمہ کارا میاں مریمیدن عصر لگار دوئی بشمس سمہ دیگرن فیو دوگرن فریالا فیلات دینی فا انتم ہم تاس و دوئی بقا بیت یہود و نصارا ان کو سب شیزکل دماضی دو ما کما کیلاں تابع ماضی کے لیتے ہوں بقا بیت یہو و و نصارا کا قابل نشاں و سمانے یہ جن کا اور قوری سے دا یہود و نصارا وہ سکی جنوں اماں 1.5 روز دی گام دے مندی کمرات وہ سب شیز یہود و اکثر اکثر مرفوع رسول راکھنے دیں مرفوع کی منافضی میں خبر دورتا محصوب ہے مالنا نحن اکثر عملن و اقل نواتفان لیکنو سرعت ترسی سے راکی سنجی قادر نحن اکثر عملن و اقل نواتفان اگر خبر آتے کے مقتدال صدی کر رہا سی چیز مقصرہ چنونگ ڈیر عملوالے عملن تمیز دیں گزارو آتان من کی منگیو ڈیر عملوالا او کم آتوا والا عملن لیند دیں و بجرت ک اور اس کے لئے منسوب بنا برحالیت مالنا سیسید مغلق ہے کہ ہاتھ داری اور ہاتھ داری سے آتوا ہم کم علا اجرد کم دے یا خبرت فاظر کان محضوبا مالنا کننا اکثر عملا وکننا اقل وعزبان سیسید مغلق ہے کہ مغلق یو عمل والا او کم اجرد کم دے اللہ برزوزہ ہل نقصد من حقکو انہی تاثر سے مغلق مغلق کردے ہیں ایراد ایراد ایر با کمین کلی حاصل تنا جما کوم علاوہ ساسف عمل با نے قالوا یعنی نوری کمین یکلے پار بضوابی کدا کو نفزی رازیات تاجل قامل با نے رازی فز جما دی کے ساسف خبر دی ہوتی ہے منا تا اور کو جے جما کو گئی مسرم ثابت اسرا جاگا تعین رازی اگر خلی مولانا جی تو دام سلام احناس کر گئی مشور مس او مسلمان جن مقصود جن قوم دیلو نامر دیلو اجر کم دا کم دا شروع دا دا دا ہار مانے ا قضا بیس نواحب میں شروع کی۔ بہنما ما اس کی مقتوا کم ملتی۔ <سؤال> دم اس لیے ززمانہ جسم احق پوری وقت کے ساتھ۔ <سؤال> ادم اس نواحب میں ترغورف اور دادے وقت عمر ظاہر ہے کہ دم اس نواحب میں ترغورف پوری دادا وقت جاتے۔ ززمانہ تردا میں نواحب پر۔ حضور جرات داری زمانے کے وقت نمازیں شروع کی گی دم اس نے شروع کی گی۔ انا بعد دی وقت میں۔ ناظر بلدائی طرح علیم امت کی مذکر کری ایک اجمالی اشارت لیکن حجیث مقصد دارے چھتا دا امت صاحبہ وقت آمان آم ٹیرو وقت جیدے گے لیکن اعمالے لئے اوز دی امت وقت کم دے اعمالے کم دے جیزیاد تحران کی ثابت وخلاف دے دینے دا مشاہدہ خلاف دے دینے دا احسار اسلام دربیر سن زمین کی ثابت دارے چھفق سبقار دی دفات رہت چھفق سبقار دی شروع جاب بلکہ زمانہ کم ادا نے اپرادھ ہو امر کم دے لیکن بلکہ باب الیوراتین الصلاتین از ویاضت ناس ویندام تعین درماچیشی کی بابئی سمندر